اور جب ان کی انکہ دو کی طرف پھریں گی کہیں گے اے ہمارے رب ضلع کے ساتھ نہ کر